اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان لا الہ الا اللہ أشهد أن, لا إله إلا الله اشهد ان محمد الله اشهد ان محمد مدر الله حیال سلا حیال سول حی علی الفلاح, الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر Love الله وبركاته سرعة الله سرعة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوض عظيمة أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رشد واحتدى ومن ياصل الله ورسوله فقد ظل وغوى اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم وإنك حميد مجید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 وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليذني كنت ترابا اللہ رب نے اخروی عذاب کو عذاب قریب قرار دیا ہے انا اناخ ہم تمہیں ڈراتے ہیں آزابً ایک ایسے عذاب سے قریب جو کہ بہت ہی قریب ہے یہ قریب ہونا دو اعتبار سے ہے ایک زمانے کے اعتبار سے اور دوسرا جگہ کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے بھی یہ عذاب انتہائی قریب ہے کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ابھی تو قیامت صدیوں بعد قائم ہوگی یہ معاملہ بہت دور ہے لیکن انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہر شخص کی جو موت ہے وہ قیامت ہے میں مات فقت قیامت قیامت جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے بیا قیامت کی بھی دو قسمیں ایک مخصوص قیامت اور دوسرا عام قیامت مخصوص قیامت جو ہے وہ ہر شخص کی موت کی صورت میں ہے کیونکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں حساب ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ عذاب یا جنت کی نعمتوں کی صورت میں برآمد ہوتا ہے تو یہ ایک مخصوص قیامت ہوئی جو ہر شخص پر اس کی موت کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے اور عمومی قیامت وہ ہے جو اپنے وقت پر سور میں پھوکے جانے کی شکل میں قائم ہوگی جو سب پر قائم ہوگی تو ان نہ انذرناکاب قریب ہم تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو تمہارے بہت ہی قریب ہے یا پھر یہ قریب ہونا باعتوار جگہ کے ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجنت اکرم و الا عہد من شرا کے نہل ہی بنار و جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں اور جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے اب جوتے کا تسمہ ایک ڈیڑھ فٹ کا یعنی جنت بھی ایک قدم کے فاصلے پر ہے اور جہنم بھی ایک قدم کے فاصلے پر ہے جنت بھی انتہائی قریب ہے اور جہنم بھی انتہائی قریب ہے تو اندرناک میں اعدابن ہم تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو کہ تم سے بہت ہی قریب ہے بھائی زمانہ اگر کل موت آ گئی اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہ ہوا تو پھر یہ موت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پیش خیمہ ہوگی اور پھر جنت اور جہنم کو ایک قدم کے فاصلے پر قرار دیا گیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان بعض اوقات ایک ایسا عمل صالح انجام دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے اور وہ ایک ہی جس میں جنت میں پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات ایک شخص ایک ایسی برائی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے اور اس کا اگلا اٹھا ہوا قدم اسے جہنم میں پہنچا دیتا ہے لہذا اس عذاب کو دور نہ سمجھو یہ تم سے قریب ہے با زمانہ بھی قریب ہے اور با مکان بھی تم سے انتہائی قریب ہے یوم ینظر المرء ما قدمت ادا اس دن انسان دیکھے گا اپنی کمائی کو جو دنیا میں اس کی کمائی تھی وہ اس کے سامنے آ جائے گی دنیا مزراۃ الآرہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں اگائے گا وہ آخرت میں اپنے سامنے پائے گا اگر اس کی فصل برائیوں پر مشتمل ہوئی تو برائیوں کے نتائج اپنے سامنے پائے گا اور اگر اس کی فصل اعمال صالحہ پر مشتمل ہوئی تو اعمال صالحہ اپنے سامنے پائے گا تو ہر شخص اپنی کمائی اپنے سامنے دیکھے گا اور پائے گا ببا جادو ماہ میں وہ جو دنیا میں عمل کیا وہ اس کے سامنے موجود ہوگا کوئی چیز اوجھل نہ ہوگی چھوٹا عمل بڑا عمل ہاں وہ گناہ ہو یا نیکیاں ہوں اپنے سامنے پائے گا بندہ کہے گا کہ مال حاضر کتاب لا سغیرتن ورا کے ویرۃ اللہ احسا کہ یہ کیسا مال نامہ ہے اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی تھی وہ بھی محفوظ ہے اور اگر کوئی گناہ تھا چھوٹے سے چھوٹا وہ بھی موجود ہے تو ہر شخص اپنے اعمال کو اور امال کے نتائج کو اپنے سامنے پائے گا اور یہ بڑا ہی نازک ایک لمحہ ہے کہ اعمال سامنے ہوں گے خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نیک امال آگے بھیجے اور اللہ رب عزت نیک احمال کی قدر کرنے والا ہے لیکن وہ لوگ جو اپنے سامنے گناہوں کا ڈھیر پائیں گے معاشیتیں ہی معاشیتیں وہ آج کفی افسوس مریں گے اور حسرت بھرا کلمہ کہیں گے یا آئی تھا نی کاش میں مٹی ہوتا میں انسان نہ ہوتا بلکہ مٹی ہوتا مٹی ہونے سے مراد یہ ہے چلتا حرب العزت قیامت کے دن اپنا حساب شروع کر دے گا حساب کا آغاز جانوروں سے ہوگا حیوانات سے اور اللہ رب العزت اپنا کمال عدل جانوروں پر قائم کرے گا جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حت ہے نشاتل جمنا میں نشاتل کرنا کہ اللہ رب العزت سینگ والی بکری سے بغیر سینگ کی بکری کو انصاف دلائے گا اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالی اپنا عدل قائم کرے گا اور بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلائے گا یہ بغیر سینگ کی بکری اس وقت تک اس کو مارے گی جب تک وہ چاہے گی اور حتیٰ کہ جب جانوروں کے درمیان ایک عدل قائم ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا اللہ رب العزت کا کمال عدل نافذ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون تو اے جانوروں تمہارا معاملہ ختم ہو گیا اب تم مٹی بن جاؤ چنانچہ اسی وقت جانور اپنا وجود کھو دیں گے اور مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے اس وقت یہ شخص تمنا اور خواہش کرے گا یا لئی تع نی کن تو اے کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا یعنی میں بھی کوئی جانور ہوتا کتا ہوتا کو خنزیر ہوتا اور آج اس تھوڑے سے حساب کے بعد جیسے ہر جانور مٹی ہو گیا میں بھی مٹی بن جاتی مگر یہ حسرت اور ندامت کام نہیں آئے گی سوچنے کا اب وقت موجود ہے قیامت کے دن کی حسرت کام نہیں آئیں گی وہاں تو نیک اعمال کا ذخیرہ چاہیے ایک محنت شاقہ چاہیے دنیا میں آپ آخرت کے بارے میں سوچیں اور یہاں آخرت کی پریشانیاں اپنے اوپر قائم کریں جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو انکم تعلمون ما تھا بل بحک تم کلیلا بلا بکئی تم کثیر آما راجا تم نسا تم اللہ فورش جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان لو تمہاری حسیاں بند ہو جائیں اور تم رونے بیٹھ جاؤ بستروں کی لذتیں بھول جاؤ نیندیں بھول جاؤ اور اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ کر لو مستقل رونے بیٹھ جاؤ تمہاری یہ کیفیت بن جائے اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مرنے کے بعد کے حقائق کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر صحابہ کو دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان حقائق کا علم ہو جائے تمہاری ہنسیاں بالکل بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ تو آج کا رونا نفع دے گا کام آئے گا کل جب تعمت قائم ہو جائے گی اس وقت انسان اگر کہے گا یا آئی تو نہیں کن کہ کاش میں مٹی بن جاتا ان جانوروں کے ساتھ اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا یہ حسرت اس دن کوئی نفع نہ دے گی آج ایسی خواہش کی جا سکتی ابو دردار زیران ہو فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ان تو شاج اور کاش میں انسان نہ ہوتا لکڑی ہوتا ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ لیا جاتا اور لکڑی بنا کر جلا دیا جاتا اور میرا وجود ختم ہو جاتا یہ آخرت کی فکر کی غماز ہے کہ ان پر آخرت کا ایک ہم اور فکر کس قدر آ تھا اور صرف زبانی جملوں کی حد تک نہیں بلکہ عمل کے ساتھ جب آخرت قائم ہوگی تو بڑے سے بڑا نیکوکار اپنے اعمال کو حقیر جانے کا دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کی تمنا کرے گا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو می یوم ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی اپنے چہرے کے بل گر جائے اور موت تک گرا ہی رہے اور موت بھی اس کو بڑے بڑھاپے کی صورت میں آئے بوڑھا ہو کر مرے تو پیدائش سے موت تک اللہ کی اطاعت میں اور اس کی رضا جوئی کے لیے اپنے چہرے کے بل گرا رہے اور اس نے کچھ نہ کیا جو قیامت کے دن اٹھے گا تو اپنے سارے عمل کو حقیر جانے کو تمنا کرے گا کہ یا اللہ ایک بار پھر بھیج دے دنیا دوبارہ قائم کر دے تاکہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کما کر آؤں کیونکہ جو آخرت کی کیفیت ہے میدان معاشرے کی صورت حال ہے تو یہ نیکی مجھے کم محسوس ہو رہی کئی فتح ان کا فرض ہوں یوم یہاں تم آخرت کو کیا جانو وہ تو ایک ایسا دن ہے کہ جس دن جس دن کے منظر کو دیکھ کر اور جس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ ہے فرتے غم میں بوڑھا ہو جائے اتنا کٹھن اور مشکل دن جب تیامت قائم ہوگی فرشتے بھی ارض محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے جو محشر کی سرزمی ہے اس طرف اٹھائے جائیں گے اور فرشتے بھی جب محشر کا منظر دیکھیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحان ما عبدنا کا حق عبادت یا اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حالانکہ صدیوں کی عبادت ان کے دامن میں موجود مگر یہ قیامت کے وقوع کا منظر ہے اور حشر کے میدان کی حال نہ کیے کہ اللہ کی حفاظت میں عمر بھر سجدے میں پڑا انسان اپنے عمل کو حقیر جانے گا اور اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ میں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا جاؤں تاکہ اس سے بہتر اور زیادہ نیکیاں لے کر آؤں فرشتے کہیں گے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے لیکن جن کے دامن میں محرومی ہی محرومی ہوگی نیکیوں کا پہت ہوگا اور برائیوں کی کثرت ہوگی وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور حسرت اور نزامت میں کہیں گے یا لئی سنیکن تو رابا اے کاش میں مٹی ہوتا مگر اب کوئی حسرت کان نہ آئے گی یہ, یہ یوم الحساب ہے دار الحساب ہے جو دنیا میں کھیتی بو کر آئے ہو اس کو کاٹو گے اسی فصل کو بطور نتیجہ کے سمیٹو گے تو یقیناً یہ فرامین ہمارے سامنے ہونے چاہیے مجرمین قیامت کے دن بہت ساری حسرتوں کا اظہار کریں گے ندامتوں کا اظہار کریں گے کاش یہ ہوتا کاش یہ ہوتا قرآن حکیم میں وہ حسرتیں موجود ہیں ارادہ یہی تھا کہ آج مکمل وہ چھ سات مقامات آپ کو بتائے جائیں لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے ہمیں تاخیر ہو گئی یہ ٹریفک کی بے اعتدالی کی وجہ سے تو ان ایک دو جموں میں یہ بات پوری کریں گے کہ قیامت کے دن لوگ کہاں کہاں کس کس حسرت کا اظہار کریں گے اور کیا ان کی تمنا ہوگی وہ دن تمنا کا نہیں ہے تمنا کی عمر آج موجود ہے اور تمنا ایک ہی اپنے اندر بسا لیجیے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آج موقع ہے کل موقع نہیں ہوگا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لئی صلی ایمانوں کی تحلی بلا بمنی بلا کہ ماں باقرہ فلقل بھی بص العمال کہ ایمان تمناؤں کا نام نہیں ہے نہ ظاہری سجاوٹوں کا نام کالے پیلے کپڑے پہن لینا چراغاں کر لینا اندھیرے کر لینا سفید ہری پگڑی پہن لینا یہ ظاہری ایک زیب و زینت کی بات ہے جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں یہ ایمان نہیں نہ ایمان تمناؤں کا نام ہے اور نہ ظاہر سجاوٹوں کا نام بلا ما ماں فی القلب حقیقت ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرما دیا وہ دل میں جاگوزی ہو جائے جاگوزی ہونے کا معنی ہے اس کی پوری تصدیق کرو سچا جانو اسے بس کا قتل اور پھر آپ کی جو جسم کے آزار ہیں وہ دل کے ان حقائق کہ پوری تصدیق کریں عملی شکل میں بصلاً دل میں نماز کی فرضیت جاگزی ہو گئی کہ یہ ایک عمل ہے اللہ کا فریضہ ہے دین اسلام کا رکن ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی اساس ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا عمل ہے یہ باتیں جاگزی ہوگی اب املاً نماز پڑھے پابندی کے ساتھ سنت کی اتباع کے ساتھ اس پوری لذت کے ساتھ جس سے ان سارے حقائق کی تکمیل ہو یہ حقیقت ایمان ظاہری تمناؤں کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے القیس من سمندان ہو عامد علی ما بد المعود بلا آج من اطبہ نفس ب تمنا اللہ دانا اور بینا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا حساب لیتا رہے اپنے آپ کو جانچتا رہے پرکھتا رہے صرف تمنا نہ سوچے بلکہ جو ایک شرعی میزان ہے کتاب و سنت اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چیک کرتا رہے پرکھتا پر رہے احتساب کرے اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے یہ ایک عقلمند انسان ہے اور اس کا کردار ہے برآج من اطبا نسا ہوا بتمنا اور آجز ایک احمق اور بیوقوف انسان کم عقل انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار بن جائے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو اپنا کر بیٹھ جائے اور اللہ تعالی پر تمنائیں قائم کرے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور میرے لیے اچھا ہی ہوگا یہ اچھا ہونے کے لیے قاعدہ اور قانون ہے اور وہ اللہ کی عطایت ہے اس نظام کو قبول کرنا جو خال کے کائنات نے بنایا اور اپنے انبیاء کے ذریعے اپنی خلق تک بھیجا وہ اخروبی نجاح کی اساس تو یہ ایک عقل مند اور بیوقوف انسان کا فرق عقل مند انسان جو ہے خود احتسابی روزانہ کرتا ہے اور روزانہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے ایسے عمل پر جو مرنے کے بعد کام آئے چنانچہ اس کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا ہے روزانہ اپنا حساب لیتا ہے اور روزانہ اس کے عمل میں ترقی آتی ہے اور وہ انسان انتہائی احمد ہے جو اپنا احتساب نہیں کرتا بلکہ روز افزوں اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار ہے اور اللہ پر تمنا باندھے بیٹھا ہے تو یہ آج وقت ہے عمل کا جد و جہد کا اخروی کامیابی کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا ورنہ جب قیامت قائم ہو جائے گی پھر کوئی حسرت کوئی ندامت کوئی تحسر کوئی تمنا کام نہ آئے گی وہ سراسر حساب کا دن ہے اور یہ دنیا جو آفرت کی کھیتی ہے جو یہاں بو کر جاؤ گے اسی کو کاٹو گے اور وہی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے جن کی سزا یا جن کی جزا انسان کو حاصل ہوگی اور لا محالہ حاصل ہوگی پھر کوئی ندامت کوئی حسرت کام نہ آئے گی تو انسان قیامت کے دن کیا کیا حسرتیں کرے گا اور کس طرح اظہار ندامت کرے گا قرآن پاک وہ چھ سات مقامات ہیں تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو بتائے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو دار العمل قرار دیں اپنا احتساب کرتے رہیں اور ایسے اعمال شروع کر دیں جو کل کام آنے والے ہیں ب توفیق وید اقول الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ وبائ بہت سے دوستوں نے بیماروں کے لیے شفا کی دعا کی اپیل کی ہے اللہ رب العزت تمام ہمارے بیمار بھائیوں کو بہنوں کو صحت عاجلہ اور صحت کاملہ اور دائمہ ہداف فرماتے اور جو ہمارے ساتھی پریشان حال ہیں اللہ رب العزت انہیں آفیت حد فرماتے یہ آج کا اعلان مدرسہ عربی کے دارالقرآن حدیث یہ مہر جلا دادوں میں یہ مدرسہ قائم ہے بڑا قدیم ادارہ بہت ہی قدیم ادارہ ہے اور جو ہماری جماعت کے شیخ القراء جنہوں نے باہر سعودی عرب سے قراد کی تعلیم حاصل کی اور پھر پاکستان منتقل ہو گئے اور یہاں ہمارے سندھ کے طلباء کو خاص طور پہ خراج اور تجوید سکھائی کچھ رساں قبل ان کا انتقال ہو گیا مگر ان کے پیچھے سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں جو قرآن پاک کی خدمت انجام دے رہے ہیں طول و عرض میں پھیلے ہوئے تو یقیناً اس ادارے کی بڑی خدمات ہیں آج کر ان کے بیٹے قاری عبدالجلیل صاحب جو علمدالصلفی علی تعلیم و تربیہ کے فاضل ہیں وہ اس کی پوری نگرانی کر رہے ہیں اور الحمد للہ یہ قدیمی ادارہ اس میں تجوید بھی ہے تحفیظ بھی ہے اور شعبہ علوم اسلامیہ بھی ہے اور مسافر طلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی ہے اور اس کے علاوہ اپنے علاقے میں یہ ادارہ دعوت اور تبلیغ کا کام بھی انجام دے رہا ہے اور اس ادارے میں دعوت افطاح بھی قائم ہے لوگوں کے سوالات اور ان کے استعد ان کے جوابات وہاں سے دیے جاتے ہیں تو ایک کامل ایک مرکز ہے اسلامی جو اپنی خدمات انجام دے رہا ہے آج یہ ساتھی آپ کے پاس آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بعد ساتھیوں کا سہارا بہت ایک ضروری اور اہم شے ہے تو آپ نماز جمعہ کے بعد تعاون کرتے جائیے گا اللہ اور ورزثت آپ کی اس تعاون کو علم کی سرپرستی کے لیے سر صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما ان الحمد للہ منستعین من منہ منشورخسینہ بس ملینہ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 إنك حميد مجين ربنا لا تآخرنا إن نسيناه واختأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقتلنا به واعف عنا باغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب اغفر برحم وأنت خير الرحمين اللهم انصر اسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى عليه وسلم بجعلنا منهم وخذل من خذل دين, من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد الله عليه وسلم اللهم انصر في كل مكان اللهم انصر في برما اللهم منصروا لنا في فلسطين، اللهم منصروا في العراق، اللهم منصروا في الشام، اللهم منصروا في اليمن، اللهم منصروا في كشمير، وفي أفغانستان، اللهم محفظ، اللهم محفظ حكومة الحرام، اللهم محفظ بلاد الحرام، ربنا تقبل مننا، إنك انت دواب الرحيم، وتب علينا، إنك انت الدواب الرحيم، برحمة يقول يا رحم الرحمي وصل الله على النبي